قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی اور رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں اور یقین جانو کہ ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا پھر تمہیں ٹھکانا دیا سہد اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا وجد اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا فأم فلا فلط اب جو یتیم ہے تم اس پر سختی مت کرنا فلطن اور جو سوال کرنے والا ہو اسے جھڑکنا نہیں وہی کا فہدی और जो तुम्हारे परवरदिगार की नेमत है उसका तस्करा करते रहना